بے شک کافر اپنی مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راسیں روکیں تو اب انہیں خرچ کریں گے پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے پھر مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافروں کا حشر جہن کی طرف ہوگا